وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا محترم سامعین حضر دین، نوجوان ساتھیو یہ صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے وہ ان تحسن بما نبیما تملہ اگر تم <تصفيق> اگر تقوا اگر تم لوگ تقوی اختیار کروسن اللہ کا ملونہ خبیرہ اگر تم لوگ تقوی اختیار کرو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام نیک کاموں اور نیک اعمال کی خبر رکھتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں احسان کرنے والوں کی بڑی فبیلت بیان کیا ہے اسلام میں اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے یہ تمام انسانوں کو جو پیدا کیا ہے سب کو یکساں نہیں پیدا کیا کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب بنایا کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی صحت مند ہے کوئی اے اے اے مریض ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیا ہے کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے کوئی لگڑا ہوتا ہے کوئی اپاہج ہوتا ہے لیکن اسلام میں اللہ رب العالمین کے نزدیک کالے گورے مالدار امیر غریب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے سب سے اونچا مقام و مرتبہ علم و فدر تقوا پرہیز گاری سے ہوا کرتا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے من ذکر و شعوبا و اننا اے ہم نے ان کا ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قو اور قبیلے اور برادری میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے صرف پہچان کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعتبار ہوتا ہے پرہدگاری کا ہوتا ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تمہارے تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معذد اور مقرب وہ ہوتا ہے جس کے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اعتبار ہوتا ہے ہوتا ہے, علم و کا ہوا کرتا ہے اسی لیے شہید مسلم کی حدیث نبی علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا اِنَّ اللہ لَا يندر اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ جو مالدار ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ بڑھ جائے اور جو غریب ہے اس کا مقام گھٹ جائے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتا کہ جو تم میں بدصورت ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں گھٹا ہوا ہو اور جو خوبصورت ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مال اور حسن جمال کا کوئی اعتبار نہیں إِنَّ اللَّهَ إِنَّ إِلَى إِلَى اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کا اعتبار کرتا ہے وَلَا إِلَى اللہ تعالیٰ صرف تمہارے دل اور تمہارے ظاہری اعمال کا اعتبار کرتا ہے بس دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہاں ہیں ایک تو انسان کا دل دل میں تقوی ہو پرہیز ہو اللہ اس کے رسول کی محبت ہو دین کی محبت ہو برائیوں سے نفرت ہو ایک تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے کہ آپ کا دل اچھا ہے یا برا ہے اور نمبر دو اللہ تعالیٰ آپ کے داہری اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں دل درست ہو اور آپ کے اعمال صحیح ہوں انہی دونوں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعتبار ہے اور اسی انسان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان ماحول ہو کالا ہو گھوڑا ہو مریض ہو اپاہد ہو لگڑا لولا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے اپاہد ضرورت مند حاجت مند محماد لوگ ہوا کرتے ہیں دنیا میں, ان کی کوئی قدر قیمت اور میں تو نہیں ہوتی لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ ہی ہاں کی بادشاہت میں ساری کائنات سات و زمین اور آسمان ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں میرے بھائیوں اگر اللہ تعالی نے کسی کو معذور بنایا ہے وہ پیر سے نہیں کر سکتا اندھا بنایا آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بہت ساری چیزوں سے گہرا بنا دیا وہ سن نہیں سکتا چلنے سے پھرنے سے ہر اعتبار سے مجبور ہوگا لیکن اللہ تارا کہ ہاں اس کا مقام اس کے عید کی بنا پر گھٹتا نہیں ہے اور اس کے اندر جو عیوب اور خامیاں پائی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو ابر پایا جا رہا ہے یہ اس میں آپ کے دوسرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نابینا اندھا بنایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا حدیث کے ہے آتا ہے کی حدیث نبی شاخ رواتے ہیں یقول اللہ ہوتا اللہ تعالیٰ من ازہ تو حبیب من تو حبیب اللہ من... <الْجَنَّة> تعالی, اللّٰ تعالی نے اگر کسی کو عیب دار بنایا ہے اسے محتاج اور اپاہد بنایا ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی بڑی مسلحت اور حکمت ہوتی ہے اور اس عیب مقام ہے کی من چھین لیا ہم نے اسے اندھا بنا دیا اور اور اگر وہ بر کرے اور اس کو اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر راضی رہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو منگاتے ہیں جس بندے کی میں نے آنکھیں چھین لیا اور ہم نے اس کو بینائی سے محروم کر دیا اگر اس نے شبر اور احتساب سے کام لیا تو اس کے آنکھوں کے छीन لینے کا کتنا اللہ تعالیٰ سماتے ہمارے یہاں سے جنت کے اور کوئی دوسرا نہیں ہوا کرتا یہ لہر क्या کیا اس کا مقام مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے میرے بھائیوں اسلامی معاشرے اور سوسائٹی میں اس مجتمع میں معذور لوگوں کا بڑا اونچا مقام مرتبہ اسلام نے مقرر کر رکھا ہے ان کی کوئی کا کوئی عمر ان کی کوئی پریشانی اور ان کی کوئی تقریر اسلامی اے کردار اور اسلامی ترقی میں دنیاوی ترقی میں کبھی اللہ تعالیٰ کہاں رکاوٹ نہیں بنتی اللہ پوچھا حضرت صحابی ہیں نابینا صحابی ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس انڈے صحابی اور وہ نابینا ڈنڈا پکڑ کر کے چلنے والے اسلام میں ان کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی اسلام نے ان کو کھلی آزادی دیا یہاں تک کہ اندر آتا ہے جو لوگ سب سے پہلے ہجرت کی مار گئے اس میں عبداللہ اللہ ابن مقبوبردی اس عبد عبداللہ ابن ابن مکتوم رضی اللہ تعالہ شامل ہیں ایمان لانے کے بعد مدینے میں جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیا ان میں دوسرا نمبر حضرت ابن امبے مکتوب رضی اللہ و تعالیٰ ہوتا ہے آگے بڑھایا گیا یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ شراط و سرام جب مدینے سے باہر کبھی مکہ یا کسی اور حایا کرتے, اور اور گورنر، کر کرتے تھے اسی لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے مرتبہ, دو مرتبہ, نہیں مرتبہ نبی علیہ اندھے صحابی عبداللہ رضی اللہ اپنا نائب مقرر کیا تھا ایک دونوں ہی تیرہ مرتبہ ندی نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا اپنا خلیفہ جانشی مقرر کیا ان کا نہ ہونا اسلام میں کوئی نقص اور سمجھا گیا یہاں تک آپ ہزار جانتے ہیں اندر ہی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام میں معذور اور پریشان ہر اپاہج لوگوں کا کیا مقام ہو مرتبہ ہے ایک دن نبی ابی راج خان بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس کفار مکاح کے کچھ سردار آئے آپ ان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور آپ سوچ رہے تھے یہ مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں اگر یہ کام پڑھ لیں گے تو دین کا بڑا کام ہو جائے گا آپ بہت ہی زیادہ زیادہ توجہ کے ساتھ کافر کفار مکہ کے سرداروں سے بات کر رہے تھے حا جو نبی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد باتوں کے اندر آتا ہے کہنے کہ یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ یا رسول اللہ, اللہ تعالی نے جو علم دیا ہے اس لیے بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور کہا گیا تم آجا, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے نئی پاک کی جو کیا دیں کے یہ یہی کے کے اور اور پاس انہوں انہوں کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا ناگوار گدر گیا آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ تو اپنے مسلمان بھائی ہیں کہیں بھی آ کر کے سیکھ سکتے تھے اسی وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ اگر اس ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور یہ کے سردار بیٹھے ہیں کہ اگر ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو دین کا بہت بڑا کام ہوگا اللہ علم کے شوق رکھنے والے ایک اندے صحابی کا یہ مقام مرتبہ کہ آیا جیسے نبی علیہ اسلام اسلام نے تھوڑی تھوڑا سا ناگواری محسوس کیا اور بےتبد ہوئی کر دی اتنے جب رہی امیر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آ گئے سیکھنے کے لیے آیا تو ہمارے نبی کو بڑا سا ناگوار گزر گیا ہمارے ہمارے ندی نے تھوڑی سو کی اللہ اقبال بڑی اللہ ابا بات اللہ نبی کے آس ہے ندی کے اور اس صحابی کی طرف کی کیا, کی کیا اللہ تعالی نے فوراً آیت ناول کی اور فرمایا وما ہمارے اس اندھے کو نظر انداز کیا اور اس جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان پر ہزاروں محنت کریں لیکن وہ کافر کا کافر ہی رہ جائے لیکن یہ شوق رکھنے والا سیکھنے والا اندھا ہے لیکن شوق والا اگر آپ اس کو سکھلا دیں عمل لیتا کے بارے ہے اللہ تعالیٰ نے صحابی سی سے بے توجہی کرنے کی دینا پر اللہ نے قرآن کر دی اس کے بعد سے نبی بگی میں کبھی ان سے رکھتے توجہ یہ نہیں کرتی میرے بھائیو ایک اندھے کا مقام ہو مرتبہ صرف میں مکتوب آج اسلام میں لگڑا ہو لولا ہو اپاہی جو چلنے پھرنے سے بازور ہو مسلمان کی عزت نہیں گھٹتی ہے کسی مسلمان کا مقام نہیں گھٹتا ہے ان ایوک کے باوجود ہی ایک مسلمان دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن جاتا ہے یہی تجارے نقل کرتے ہیں اے سورت النشا کی آئے نمبر پنچانوے اے حضرت علی حمی نبی رحمت شام کے پاس سورۃ النساء کی ایت نمبر 59 لے کر کے آئے جس میں ایت تھی لا یستویل قائدونا من الالمینینا لا یستویل قائدونا من الالمینینا والذین یؤمنون من الالمینینا والمجاہدون فی اللہ بأموالہم وأنفسہم یہ ایت لے کر کے ائے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ لا یستویل قائدونا من الالمینینا من الالمینینا ترجمہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کیا اور فرمایا کی جو مؤمنین اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے روضہ کر رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تحجد گزاری کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں لیکن جہاد کا معاملہ آیا تو جہاد میں نہ گئے اپنے گھر میں وہ بیٹھے رہے لا من المؤمنین یہ جو اپنے گھر میں بیٹھے رہ گئے یہ اول اور وہ منی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تب دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے بلکہ حبر اللہ جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاں کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایک بہت بڑا اور والوں پر فضیلت دے رکھی یہ آج قابل ہوئی جس میں گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کو فضیلت دی گئی آج اب سنیں مختوب رضی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ کے پاس آ کر کے یا اللہ اللہ نے مجھے اندھا بنایا, تو کیا میں جو سوا اور ہم کا حاصل کر سکتے ہم سارے کرتے ہیں لیکن کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے اللہ کا نے ہمیں محروم کر رکھتے محروم رہے رسول اللہ نے بیٹھے رہنے والے معذور اندھے لگڑے لوگ مجھے مومن اور اللہ کی جہاد کرنے والے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے جب روتے ہی لے آئے اور نبی علیہ سلام سے اپنی شکایت کیا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اللہ کی قسم اللہ تعالی کیا ان کا یہ مکان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر دوبارہ ناگل کیا, کیا؟ جاؤ آئے آیت آیت ایک جملہ اور بڑھا دو غریب اور ان کے حاصل کر دیں گے ان کے مقام متدے میں ایک مثال دیا ہے اور اتنا اونچا مقام مت یہی اب اللہ, رضی اللہ قادشیہ کے میدان میں یہی چند کر لیا ہے. شوق نہیں پورا ہوتا اس لیے ایسا کرو ہم چلتے ہیں یہ انڈے صحابی آئے اور, لے لیا اور جس دن جم ہو رہی تھی صحابے تام اپنے ساتھ کو دیکھا تم اللہ اللہ اے لوگو یاد رکھو اگر تمہیں اللہ نے قوت و طاقت دیا ہے, کسی ضرورت مند کم بے تکلیف ہوتی ہے اگر آپ اس کی تعریف سے بات کر دیں گے اور مقصد کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے اور اس کا مقصد بیان کر دیں گے یہ بھی تمہیں صدقے کا عجل سواب ہوتا ہے حاصل کرانے میرے اسلام نے بادور اور عطاہد لوگوں کو نظراندار نہیں کیا لاتا لیکن ان کا مقام و ملتبہ بسا ہوتا دیر معذور ان سے بھڑایا کرتا ہے امام بخاری نابی نہ تھے ہاں ہدا چاہتے ہیں امام ترنیدی رحمت اللہ علیہ آخر میں نابی نہ ہو گئے نبی رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی اور, ان ان اور جو معذور ہوتے ہیں ہم نے اور آپ میں سے کوئی بھی ہو ان کو کبھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں سٹ کے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے شب اور اللہ تعالیٰ سے کی امید رکھنی چاہیے حد سُن کی حدیث سے حد جادی بن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سننے لوگ انڈو دنیا بل مقاری اور مصیبت زدہ پریشان ہاں معذوری اندھے لگڑے مسلمان قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر و دینے لگیں گے ان کے روزے کا ثواب نماز کا حج کا جہاد کا عمرے کا تلاوت قرآن کا تصویر تحریر کا یہ سارا عجر سواب دے دینے کے بعد بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کے سبر و تحمل اور انہوں نے جو آفتوں اور دراؤ میں صبر سے کام لیا تھا اس کا عجر سواب دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب ان کو دینے دے دیں اور ان کا درجہ جنت میں اتنا زیادہ گے مند دنیا میں لوگ تھے ان کے اس کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کاش کی دنیا کے اندر ہمارے اوپر اللہ جانا ایسی آفتے دل آپ کرنا کہ کئی میں کسی ظالم کو مسلط کرتا اور ہمارے کی پابندی کی بنا ایک ایک کر دیا ہوتا تو آج مجھے بہت ہی دادا <سؤال> کے اندر ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جاتی تاکہ انہیں بھی اجار مل جاتا اور ایک حدیث اور بڑی اہم ہے روایت کرتے ہیں جنت میں ایک بندے کا بڑا اونچا مقام مرتبہ بنا رکھتا اور اس لیے بنا رکھا ہے کہ یہ بندہ نیک عمل کرے نا تو اپنے نیک عمل کی برکت سے یہ درجہ حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کو طریق زندگی دیتے ہیں جس زندگی میں نیک عمل کر کے اس شان درجے کا مستحق ہو جائے لیکن نبی اگلے خاص فرماتے ہیں لم یب لے عمل آدمی کو درج کو درجہ حاصل کرنے کے لیے جتنے نیک آمال اور نیکیوں کی ضرورت تھی بندہ اتنا نہیں کر سکا لاپرواہی کی سستی کیا بے توجہ نیک امال اتنی نیکیاں نہیں کیا کہ جنت کا وہ اونچا مقام حاصل کر سکے جب اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ اب اپنے نیک آمال کی برکت سے جنت کا وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گا کوئی آفت مصیبت کا کو آگماتے ہیں یا تو اس کو کوئی جسمانی بیماری ادا کر دیتے ہیں اس مبتلا رہتا ہے نوکری کٹاتی ہے آمدنی اس کی روپایا کرتی ہے پہلے اللہ اس کو جسمانی بیماری کو مبتلا کرتی ہے اگر جسمانی بیماری مبتلا نہ کیا تو ہٹاروں یا اوفی ولدہی یا صحت مند صحت باقی رہتی ہے جسمانی بیماریوں سے لیتا ہے مالی تنگی سے بچا لیتا ہے اوفی ولدہی یا اللہ تعالی اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نابل کر دیتا ہے اولاد معذور ہو جاتی ہے اولاد مر جاتی ہے اولاد جو ہے نکمی نکل جاتی ہے اس کے کام کی نہیں رہ جاتی جو بھی ہو یا تو جسم میں جسمانی بیماری یا مالی تنگ کی پریشانی یا اولاد کی پریشانی اللہ تعالیٰ کا کرم براہ کو اللہ تعالی کے آپ کو نابل کرتے ہیں اور پھر اس بندے کو اس آف بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں اتنا اونچا مقام ہے کہ بندہ اپنے نیک کامات سے حاصل نہیں کر سکتا یا تو جسمانی بیماری یا مال کی پریشانی یا اولاد کی پریشانی کبھی آواز دے کر کے کبھی آواز سے محبوب کر کے کبھی اولاد کو بیمار کر کے کبھی اولاد کو موت دے کر کے طرح طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لیکن اللہ کا کرم کیا ہے ہوتا ہے سب براد اس پریشانی میں سبر کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتی ہے اس کو سنبھال لیتے ہیں بہت ہی کلا تو نہیں جا اللہ ہی عز و جلہ اس قدر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے اگر نیکیوں سے نہیں پہنچ سکتا تو بناؤں پر سبر کر کے اس مقام تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فنائے اللہ تعالیٰ دی ہمیں جو, بیمار ہو عطا جو پریشان اللہ تعالی ان کی کو دور کر دے مقروضوں میں اے اللہ ارمین جو بھولے بھٹکے ہوں اللہ تعالی ان ہدایت پر لگا دے جو دین سے دور ہیں اللہ تعالی ان کو دین کے قریب کر دے اللهم <سلام> صل للمؤمنین و للمؤمنات و المسلمین اللہ رحمكم اللہ ان الله امر بالعدل و الاحسان و ایتاء بالقربا و النهی عن الفحشاء و المنکر و البغی ايریکم لعلکم تذکرون و حق الله یقتوكم و هو اللہ تعالی اکبر